امت مسلمہ کا فائنل رول دا فائنل رول آف مسلم امہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں دو بڑے رول مقدر ہیں ایک وہ رول جو اصحاب رسول کے ذریعے انجام پایا دوسرا وہ رول جس کے لیے حدیث میں اخبان رسول کے الفاظ آئے ہیں بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر بارہ ہزار پانسو اناسی تاریخ میں کوئی بڑا رول ہمیشہ لمبے تاریخی عمل کا نقطہ انتہا یعنی کلوینیشن ہوتا ہے اصحاب رسول کا رول اس تاریخ کا نقطہ انتہا تھا اصحاب رسول کا رول اس تاریخ کا نقطہ انتہا تھا جو پیغمبر ابراہیم پیغمبر ابراہیم کے ذریعے قدیم مکہ میں ساڑھے چار ہزار سال پہلے شروع ہوا اور ساتویں ساتویں صدی عیسوی میں اپنے نقطۂ انتہا یعنی کلمشن کو پہنچا اصحاب رسول وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس لمبے تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس کے ذریعے پیدا ہونے والے حالات کو اپنی غیر معمولی جد و جہد کے ذریعے اویل کیا رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے تاریخ کا دوسرا عمل یعنی پروسیس شروع ہوا یہ دوسرا تاریخی عمل مختلف حالات سے گزرتا ہوا بیسویں صدی میں اپنے نقطہ انتہا تک پہنچا ماڈرن سویلائزیشن اپنے حقیقت کے اعتبار سے اسی تکمیلی مرحلے کا نام ہے وہ تکمیلی مرحلہ جس میں توحید کے مشن کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ آفاق و انفس کی آیات بلفاظ دیگر سائنس کی دریافت کردہ دلائل ظاہر ہوں جس کے ذریعے توحید کو ناقابل انکار حقائق کی روشنی میں لوگوں کے لیے مبرہن کیا جا سکے بہوالہ صورت فصیلت آیت ترتالیس